الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا ربی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلفلے احکام حج میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمد عزوجل آج ہمارے اس سلسلے کا دوسرا اپیسوڈ ہے دوسرا سلسلہ ہے جس میں الحمدللہ عزوجل آج ہم احرام میں داخل ہونے کی کیا کیا حالات ہوتے ہیں اس سے پہلے کیا ہمیں چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول مفتی صاحب سے حاصل کریں گے مفتی صاحب ہمارے درمیان ہیں الحمد عزوجل انہیں سفر حج کی سعادت بھی ملی ہے بہت زیادہ اس ان کے اس مسائل میں اس سفر کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں بالخصوص اس سال حج پر جا رہے ہیں ہمارا سلسلہ اول تخر ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اسکرین اس پر نمبر آپ دیکھیں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یو کے کے اسلامی بھائیوں کے لیے یو کے کا نمبر بھی ڈسپلے کیا جائے گا آپ اس پر بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے حج کی پریپریشن حج کی تیاری کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے آئیے سے پہلے کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں مدنی پھول حاصل کریں درد پاک کی فضیرت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹ مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے اللہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو کس قدر نہیں بجاتا ہم سب چاہتے ہیں کہ گنا ہمارے معاف کر دیے جائیں خطاؤ سے درگزر کر لیا جائے درود پاک پڑنا اپنا معمول بنائیے آئیے جہاں کہیں دنیا میں ہیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ موتی صاحب آج دوسرا سلسلہ ہے خود سفر پر تیاریاں کر رہے ہیں ان قریب پہلی فلائٹ بھی شروع ہونے والی ہے حاجیوں کی تو میں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا ہمارے ان حاجیوں کو جو سلسلہ دیکھنا شروع کر چکے ہیں مزید دیکھیں گے اگر ان کی فلائٹ جلدی بھی ہو تو حرمین مین طیبین میں بھی مدنی چینل الحمد للہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے اگر اس کی فریکوینسی ساتھ لے جائیں اور یہ سارے سلسلے مرحلہ وار دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تربیت کا بہترین انتظام ہو جائے گا آج کیا موضوع مفتی صاحب کیا اشارہ فرمائیں گے الحمد وسلاۃ وسلام علی سیدبیا اما بعد فاعوذ فعوضب من منشان الوجیم بسم اللہحیم احرام جو ہے وہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے صحیح اور عمرے کا بھی ایک اہم رکن ہے گزشتہ سلسلے میں ہم نے پریپریشن کے اعتبار سے گفتگو کی اب حاجی نے عملی میدان میں آنا ہے ٹھیک ہے اور عملی میدان کی ابتدا ہوتی ہے احرام کی حالت اختیار کرنے سے اب یہ جو لفظ بولا گیا حالت اختیار کرنا یہ نہیں کہا گیا احرام کی چادریں باندھنا ٹھیک ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں حالت احرام میں آنا فرض ہے ٹھیک ہے حج کے لیے اور عمرے کے لیے چادرے ماننے کا نام احرام نہیں ہے احرام ایک کیفیت کنڈیشن اور ایک حالت کا نام ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جناب گرمی کی وجہ سے کیا غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ غسل کریں گے تو یہ چادریں اتارنا پڑیں گے چادریں اتریں گے تو احرام کھل جائے گا ٹھیک ہے تو احرام کے لیے مرد کے لیے بے سلا لباس پہننا یہ شرط ہے हुँ. ضروری ہے یہ اپنی جگہ ایک ش... مستقل شرط ہے اگر ان چادروں کا نام احرام نہیں ہے احرام نام ہے نیت اور تلبیہ کہنے کے بعد جو احرام کی پابندیاں ہیں اس کو پورا کرنے کا ٹھیک ہے یعنی احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کہنا شرط ہے ٹھیک ہے جب نیت اور تلبیہ کہی جائے گی یا وہ چیز جو تلبیہ کے قائم مقام ہے تو انسان حالت احرام میں داخل ہو گیا فوراً داخل ہو گیا ٹھیک ہے اب پہلے سے ہی جب اس کی نیت ہوئی اس سے پہلے لازم تھا کہ اس کے جسم پر اگر مرد ہے تو سلا ہوا لباس نہ ہو ٹھیک ہے اب اس نے جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں خوشبو کے تعلق سے ہوں وہ بال جھڑنے کے تعلق سے ہوں وہ چہرے پر کپڑا لینے کے اعتبار سے ہوں وہ صحبت کے اعتبار سے ہوں تمام کے تمام پوری کرنی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ان دو امور پر خاص طور پر گفتگو کریں گے کہ نیت کے کیا مسائل ہیں ٹھیک ہے یعنی احرام کی نیت کس طرح ہوگی کس طرح جائے گی مطلب اس کا مطلب آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ صرف چادریں پہن لینا یعنی گھر میں احرام پہن لیتے لوگ ایئرپورٹ جانے سے پہلے تو پہنتے ہی ان پر احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی جب تک وہ نیت نہ کریں اور پھر تلبیہ وغیرہ بلا, بلا شبہ نیت نہ کریں اور ایئرپورٹ کی چادر لوگ پنجاب سے پہن کر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب احرام کی چادر تو پنجاب سے پہن کر آ جاتے ہیں بابل مدیرہ سے فلائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے صرف چادر باندھنے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کس نے چادر باندھنے کے ساتھ نیت بھی کر لی ٹھیک ہے تو وہ حالت احرام چاہے اس نے اپنے وطن نہیں کر لی کہیں بھی کر لی ٹھیک ہے تلبیا کہہ لیا تو وہ حالت احرام میں آ گیا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا جہاز فلائی نہ کر جائے آپ اس وقت تک نیت نہ کریں ٹھیک ہے فلائٹ کینسل ہو جائے گی ایئرپورٹ پر ویسے سہولتیں نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں ان کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور حدیث پاک میں بھی میں نے یہی پڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کھڑا ہو جاتا <coughs> اس کے بعد تلبیہ کہتے کیا کیا بات کیا بات ہے ہے سبحان اللہ سواری گویا سفر کے لیے تیار ہو بالکل جب تیار ہو جاتی پھر تلبیہ کہتے یعنی نیت اسی وقت کرتے ماشاء اللہ تو سنت بھی یہی ہوا کہ جب بالکل تیار ہو جائے قافلہ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کسی اور شہر سے آ رہے ہیں تو ان کی سواری تو شروع ہو گئی جی جی مطلب جیسے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے سفر شروع ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ڈیسٹینشن کی طرف حاجی شمار ہوں گے وہ ٹھیک ہے اگر راستے میں انتقال بھی ہو جاتا ہے تو احرام کی نیت نہیں کی لیکن وہ حج کا سفر شروع ہو گیا سفر شروع ہو گیا ماشاء اللہ تو یہ ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ فلائی جب جہاز کر جائے آسمان میں اڑ جائے پھر نیت کی جائے تو پیارے المحترم اسلامی بھائیو یقینا مفتی صاحب ہمیں مرحلہ وار ایسا لگ رہا ہے کہ سفر پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے پریپریشن تیاری کے بارے میں سامان سفر اور پھر سفر کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بڑے خوبصورت چھ مدنی پھول تھے اور ان پر ہم نے بہت سارے مزید مدنی پھول حاصل کیے آپ کی کالز بھی نہیں اب باری ہے احرام پہننے کی نیت کرنے کی تلبیاں پڑنے کی اس کے مسائل انشاءاللہ شاء سیکھیں گے تو آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ان موضوعات سے متعلق ہمیں کال کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے ایک بڑا زبردست مدنی پول دیا ہے یہ واقعی تمام حاجیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ نارملی ہماری بہت بہت سارے حاجی وہ ہوتے ہیں جو گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں اور شاید گھر سے ہی نیت کر لیتے ہیں تو اب گھر سے آپ نکلے ایئرپورٹ پہنچے اس سفر میں بھی آپ کو تمام پابندیاں برقرار ہیں ایئرپورٹ پہ بعض گھنٹوں انتظار ہوتا ہے اس میں پابندیاں احرام کی شروع ہو چکی ہیں اور پھر فلائٹ اگر ڈیلے ہو گئی فلائٹ لیٹ ہو گئی کینسل ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دو تین تین دن فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے کینسل ہو جاتی ہے چونکہ احرام کی آپ نیت کر چکے تھے جو پابندیاں مفتی صاحب بیان کریں گے وہ لاگو رہیں گی وہ سٹارٹ رہیں گی تو واقعی احرام کی نیت جب ہی کرنی چاہیے جب فلائٹ ہماری اڑ جائے اور اب فلائٹ کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نارملی تو ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے لیکن چونکہ دنیا بھر میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے تو کئی ملکوں سے جو فلائٹ ہوتی ہے وہ کسی اور شہر سے کسی اور ملک سے وایا فلائٹ ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے یو کے والے سن رہے ہیں کہ یو کے کسی شہر سے لنڈن سے فلائٹ مسکت جا رہی ہو اور مسکت سے جدا جا رہی ہو پاکستان سے دبئی جاتے ہیں دبئی سے لوگ جدہ شریف جاتے ہیں تو وایا فلائٹ اگر ہے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے تو اب آپ نے ایرام کی نیت اگلے ایئرپورٹ سے کرنی ہے اس میں بھی مفتی صاحب سے تفصیل لیں گے کیا ہر ایئرپورٹ پر یا کچھ ایسے بھی کہ جہاں فلائٹ پہنچ گئی تو کچھ ہو سکتا ہے ورنہ آپ اپنی یعنی یوں سب لیں کہ آخری ڈیسٹینیشن آخری منزل جدہ شریف ہو آپ کا ایئرپورٹ اس کے لیے جب فلائٹ ٹیک آف کرے جب آپ جہاز اڑ جائے ہموار ہو جائے اب آپ احرام کی نیت کریں جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے بلا شبہ ایسا ہی ہے اور م. ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے آج ہم نے ایک میپ بھی تیار کیا ہے ماشاء اللہ مطلب پہلے سے تیار شدہ ہے جی. ہم نے تو صرف ڈسپلے کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ کر بھی کافی سہولت ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں یاد کرتا چلوں کہ گھر سے ابتدا ہوگی ٹھیک ہے کہ احرام کی چادریں پہن نیت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے کیا کرنا اچھی طرح غسل کرنا ہے ماشاء جسم کی صفائی کرنی ہے میل اچھی طرح اتار لینا ہے ٹھیک اور اس موقع پر نیت نہیں کی جسم پر بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے اچھا ابھی نیت نہیں کی اس وجہ سے نہیں کی بلکہ یہ سنت ہے ماشاء لیکن ایسی خوشبو نہ لگائی جائے کہ جس کی تہ جم جاتی ہو ٹھیک ہے ہمارے عام طور پر اتر وغیرہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ جم جائے ٹھیک ہے بعض اتر گاڑے ہوتے ہیں وہ تو جم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرنے کے لیے جو نوافل ہیں جی وہ کہاں پڑھے جائیں سب سے اہم سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیے اپنے گھر سے نکلتے وقت تو سفر کے جو نوافل ہیں وہ پڑھ لیے جائیں ٹھیک ہے اور احرام کے جو نوافل ہیں ایئرپورٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اگر طریقہ آئے تو نوافل جہاز میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں نفل نماز کے لیے قیام شرط نہیں ہے یعنی گھر سے پڑھ کر احرام کے نفل پڑھ کر چلے تو بھی یہ احرام کی نیت تو نہیں گئی نا نفل پڑھنا نیت نہیں ہے نفل پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک جو ہے وہ تبرک حاصل کرنا ہے اور ایک التجا اور ایک دعا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضرے دے کر جو ہے وہ نفل احرام کی چادریں باندھے گا تو ورنہ نیت سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ نفل پڑھتے ہی نیت ہو جائے گی اچھا کیا نفل کے بغیر بھی نیت ہو سکتی ہے دیکھیے نفل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفل ایک آپشنل چیز ہے پڑھ لی جائے تو ثواب ملے گا نہ پڑھی جائے تو گناہ نہیں ہے اچھا اب نفل پڑھنے مفتی صاحب فلائٹ کا ٹائم ایسا ہے کہ مکرو وقت ہے جب نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو اب کیا کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیا جائیں اچھا وقت سے پہلے پڑھ لیا جائیں جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد کی فلائٹ اڑنی ہے ٹھیک ہے تو عصر کی نماز اس نے جا کر ایئرپورٹ پر پڑھنی ہے ایسا شیڈیول آ رہا ہے اور اصر کے فوراً بعد فلائی کر جائے گا جہاز تو پھر یہ ہے کہ اصر کی نماز سے پہلے ہی نفل پڑھ لے پھر اصر کے فرد ادا کرے اور اس کے بعد تیاری شروع کر دے اچھا احرام کی چادریں پہن کر ہی نفل پڑھے جائیں گے یا اس سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے چادریں پہن کر ہی پڑھے جائیں ٹھیک ہے اسی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ چادریں پہن پڑھے جائیں تو ورنہ جو نیت اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اشتعانت طلب کرنا مدد طلب کرنا اس پورے سفر کے لیے جو ہے وہ ایک عزم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنا وہ تو حاصل ہو جائے گا آپ تذکرہ کر رہے ہیں آرام پہننے کا اور وہ منظر ذہن میں آ رہا ہے دنیا بھر کے بڑے سے خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن لیں مہنگے سے مہنگا لباس پہن لیں مگر جو کیفیت احرام پہننے کی وہ ہوتی ہے تو واقعی شاید الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ جب بندہ سارے لباس کو اتار کر فقط دو چادریں پہنتا ہے مطلب جھوم جاتی ہے روح بھی جس کو کہتے ہیں نا سرشار ہو جاتی ہے کہ گویا ایک ایسی تمہید ہے ایک ایسے سفر کی ابتدا ہے اللہ رب العزت کے گھر پر حاضری کا ارادہ ہے اللہ اللہ واقعی میں مدنی چلے کے ناظرین سے بھی کہوں گا آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے احرام پہننے کے اپنا ہی لطف ہے اپنا ہی مزہ ہے اچھا مطلب ابھی آپ بات اب فرما رہے تھے کہ پہلے کیا کرنا ہے نا آپ نے فرمایا غسل کریں خوشبو لگائیں بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ احرام کو بھی لگا لیں یہاں ایک غلطی کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ خوشبو نارملی لگاتے وقت وہ احرام پر جو عطر کی بوتل ہے اسی سے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بعض اوقات احرام پہ دبے ہو جاتے ہیں اور چونکہ اب یہ تھوڑا سا طویل رہنا ہے اس احرام کو آپ کے ساتھ تو بہتر یہ کہ ہاتھ پہ خوشبو لگائیں اور پھر احرام پہ لگا لیں تو احرام خوشبودار بھی رہے گا اور یہ دھبے جو ہیں احرام پہ نہیں ہوں گے اور یہاں ایک اور مجھے کل پرسوں یہ اس لائن پہ بتا رہے تھے ای میل مجھے آئی تھی انہوں نے بتایا کہ اور پھر میں نے غور کیا کہ احرام پہ ایک قسم کا کیمیکل لگتا ہے بلیچ چونکہ کرتے ہیں کڑک سا نظر آیا کیونکہ لٹھا بھی کڑک ہوتا ہے اور تولیا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چونکہ نیا ہوتا ہے تو ایک کڑک اس کی فیل ہوتی ہے تو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اگر اس کو دھو لیا جائے یعنی پہلی بار اس کو دھو کر پہنا جائے نارملی ہم اپنے کپڑے بھی جو ہوتے ہیں کاٹن کے سلواتے ہیں تو شرنک وغیرہ کرنے کے لیے ہم اس کو دھو لیتے ہیں تو وہ بڑا ایزی ٹو ویئر ہو جاتا ہے آسانی سے پہنا جاتا ہے وہ سلا ہوا تو ہے نہیں کہ وہ اپنی جگہ پر رہے ہاں بالکل یہ بہت سلپ ہوتا ہے چپتا بھی ہے اچھا اب چونکہ وہی آپ والی بات اب ذہن نہیں ہوتا تو وہاں جا کے دھونے کا خیال بھی نہیں آتا اور پھر صحیح بات ہے آسانی بھی نہیں ہوتی تو یہیں سے اگر دھو کر سکھا کر ریڈی کر لیا جائے تو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا بھی لٹھا بھی تو یہ بھی ایک اللہ اب نیت کہاں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے دو اہم نکات ہیں جسے زیر بحث لانا ضروری ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیت کہاں تک نیت کرنے میں رخصت حاصل ہے میکات سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے اب مکات کیا ہوتے ہیں یہ جی سمجھیے کہ زمین کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اچھا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا نام حرم ہے کیا عام طور پر لوگ مسجد الحرام کو حرم کہتے ہیں جی مسجد الحرام کے ساتھ حرم خاص نہیں بلکہ حرم کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایریا ہے سرزمین یعنی مکہ شہر پورا حرم میں ہے اور مکہ کے گرد و نوابی حرم پھیلا ہوا ہے کچھ اطراف اس کی حدود بندیاں کی ہوئی ہیں اس جی کے حرم کے اپنے خاص احکام ہیں جس طریقے سے احرام کی پابندیاں ہیں بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرم کی پابندیاں ہیں وہاں نہیں کی جا سکتی ٹھیک انہیں بھی پڑھنا اور ان کے متعلق بھی سیکھنا زائرین پر ضروری ہے ٹھیک تو ایک تو خطہ یہ ہوا کہ جو حرم ہے جس کو حرم کہا حرم کہا ठीक جاتا ہے اچھا یہ وہی حرم مفتی صاحب کہیں گے جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر اور ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر اس کی فضیلت اور برتبہ اتنا زیادہ وہی ہے پھر اس جو کعبہ کے گرد جو حرم کا ایک حصار ہے مطلب ایک دائرہ ہم نے کھینچ لیا یہ حرم ٹھیک ہے اس دائرے کو اور تھوڑا وسیع کر لیں ایک اور بڑا دائرہ ہو گیا بڑا دائرہ ہو گیا اب اور بہت سارے یعنی سمجھیے کہ کسی طرف سو کلومیٹر کسی طرف چار سو کلو اور کسی طرف بانوے کلومیٹر کا ایریا مزید پھیل گیا ٹھیک ہے اور پھر وہاں میکاتے ہیں ٹھیک ہے حدود بندیاں ہیں کہ اس سے جو داخل ہوگا مکہ کے لیے ٹھیک ہے خاص اس کے باہر سے جو مکہ آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت احرام میں ہو ٹھیک ہے اب حرم اور میکات کے درمیان جو ایریا ہے اسے ہل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری قسم بنی ٹھیک ہے اور ان میکاتوں کے باہر جو ایریا ہے اس میں رہنے والوں کو جو ہے آفاقی کہتے ہیں ٹھیک میکات اور حرم کے درمیان رہنے والوں کو ہلی کہتے ہیں اور حرم میں رہنے والوں کو حرمی بھی کہتے ہیں مکی بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ تو اب اصل چیز یہ ہے کہ جو باہر سے جا رہے ہیں اس کی تھوڑی دہرائی ہو جائے میرا خالی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ حاجی اگر یاد ہے اگر نقشہ ڈسپلے نقشہ بھی ڈسپلے کر دیں اسکرین پر اور یہ بہت زبردست یہ بہت ضروری ہے یہ صرف مفتی صاحب حاجیوں کے لیے نہیں اگر عرب شریف میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ہم آرام پہن کے مکے جائیں گے نہیں جائیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اگر یہ دائرے جو مفتی صاحب نے سمجھائے ہیں اسکرین پر ان امید ہے کہ آپ کو ڈسپلے بھی کیا جائے گا اس چارٹ کو ایک دائرہ ہے کابا شریف کے گرد جس کو آپ حرم کہتے ہیں ایک تھوڑا سا وسیع دائرہ ہے مختلف اس کی حدود ہیں جس کو میکات کہا جاتا ہے اور مکی صاحب نے سمجھایا ہمیں کہ حرم کے اندر کے رہنے والے حرمی یا مکی کہلاتے ہیں میکات کے اندر رہنے والے اور حرم سے باہر رہنے والے یعنی پہلے دائرے سے باہر رہنے والے دوسرے دائرے سے اندر رہنے والے یہ ہلی کہ اور جو میکات کے بھی باہر رہتے ہیں جیسے ہم پاکو ہند والے یورپ والے جو بھی ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے دمام ریاض میں رہنے والے یہ سارے آفاقی کہلاتے ہیں تو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا پھر اگلی بات مفتی صاحب نے سمجھائی کہ میکات کے باہر سے رہنے والا گویا آفاقی جو ہم ہیں انڈیا والے یو کے والے افریقہ والے مدینہ منورہ والے دمام ریاض والے یہ ہم کیا ہیں آفاقی اب جا رہے ہیں مکہ شریف تو اب بغیر احرام کے نہیں جا سکتے جو بھی ظاہر میقات کے باہر سے مکہ کے سے جائے گا چونکہ مکہ کے ایک عظمت ہے ماشاء اللہ تو اس حلیے کے بغیر اس کنڈیشن میں آئے بغیر احرام میں آئے بغیر نہیں جا سکتا یہ مکہ کی عظمت کے پیش نظر ضروری ہے اب وہ احرام خواہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو یہ تو آپ نے سمجھا دیا آفاقی میکات کے باہر سے رہنے والا مکہ پاک جائے گا تو احرام پہنے اب جو میکات کے اندر ہے ایک سرکل کے باہر ہے دوسرے سرکل کے اندر ہے اس کا آپ نے نام ہمیں بتایا ہلی جی وہ جیسے جدہ میں رہنے والے اسلامی بھائی وہ ہیں, کسی بھی وقت اگر, اگر وہ مکہ تو, تو, تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں اس کے لیے احرام ضروری نہیں اس ہے جی ہاں وہ مکہ شریف یعنی جا جا دوسرے لفظوں میں اگر اس کو شارٹ کر دیا جائے کہ دو سرکل جو بریک کرے گا دو, دو سرکل کے باہر سے آنے والا دونوں ڈائریکٹ کراس کرے گا تو اب اسے احرام اگر نقشہ ڈسپلے ہو جائے جی نقشہ ڈسپلے کیجیے گا ذرا جی نقشہ دکھائیے ذرا جی دکھا رہے ہیں انشاءاللہ تو اس پہ یہ دیکھیے جی موتی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ ایک تکون بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی جو گرین ایریا ہے جی یہ گرین ایریا یوں سمجھیں کہ ہل کہیں گے نہیں اچھا نہیں ہل نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اس گرین ایریا کے باہر ٹھیک ہے مکات ہے ٹھیک ہے اس گرین ایریا کے باہر میکات ہے بعض جگہ ایسی گرین ایریا میں جو ہل میں نہیں آتی ٹھیک ہے اب اوپر سے شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ سبحان اللہ سہان اللہ مدینہ منورہ اس کو تھوڑا سا اگر زوم کریں تو انشاءاللہ اوپر کی جانب اوپر کی جانب سے زوم کرتا. اس کے ساتھ ابیارے علی, علی لکھا ہوا ابیارے علی لکھا ہوا ہے تو مدینہ منورہ سب سے جو طویل میکات ہے وہ مدینہ منورہ آلموسٹ چار سوا چار سو تقریباً है. جو ہے وہ ساڑھے چار سو میٹر ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ جو دوسری میقات ہے دائیں جانب ٹھیک ہے مطلب میرے دائجانی پہ آپ اسکرین तै پر نہ جانے بائیں جانے میں ہوگی یہ دائیں جانے میں ہوگی سمندر کے سائڈ پر ہے یہ جو نیلے رنگ کا ایریا ہے یہ سمندر ہے بحرۂ بحرۂ عرب یا بحر احمد بھی کہا جاتا ہے جدہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا وہاں پر ٹھیک تو اس سائڈ پر ایک دائرہ نظر آ رہا ہے جہاں پر راب ل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جوفا ہے اور اہل میکات معاف شام اہل مغرب اہل کو استعمال کیا کرتے تھے ٹھیک ہے آج کل کیا صورتحال ہے وہ کوئی واضح نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ مصر کے بھی بہت سارے لوگ اب بھی جو ہے وہ کشتی کے ذریعے آتے ہیں یعنی یہاں سے میکات ہو گئی علی جو مدینہ منورہ کے قریب ہے وہاں سے نکات ہو گئی اور نہیں ہے میں ارض کر رہا ہوں جی اس نقشے کو ڈسپلے کیجیے گا دوبارہ ڈسپلے کیجیے گا ٹھیک ہے مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے دو مکاتیں پڑتی ہیں ٹھیک ہے ان کی میکات تو وہاں سے شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب دائیں جانے بدر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی <coughs> تو مدینہ منورہ کا جو قدیم راستہ تھا جی وہ بدر سے ہوتا ہوا آتا تھا ٹھیک ہے تو مدینہ منورہ سے جو آتے تھے مکہ وہ کراس کرتے تھے ابیارے علی کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جوفا سے ہوتے ہوئے آتے تھے جوفا, جوفا پہنچے گے تو وہاں سے بھی احرام آ جا سکتے نہیں اچھا چونکہ انہوں نے میکاط کراس کی ہے وہاں کی ٹھیک ہے جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو ایک مکات آ گئی ٹھیک ہے وہیں سے حیران ماننا ضروری تھا لیکن جو بدر سے آ رہا ہے اس کے لیے جوفا ہو جائے گی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوفا سے باندھ لے ٹھیک ہے لیکن مدینہ منورہ سے اور بدر سے آنے والوں کے حکام ذرا جدا ہوں گے ٹھیک ہے اچھا ویسے بدر کا سوچا جا سکتا ہے کچھ واضح نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ دائیں جانے بازائیں ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے کرن المنازل ٹھیک ہے اب کرن المنازل جو ہے یہ جو ریاض سے آتے ہیں نج سے جو لوگ آتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ مقات ہے اور کرن المنازل جو ہے بلکہ کرن المنازل کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ذاتو عرق جی عراق اور کویت سے جو لوگ آئیں گے یہ ان کی مقات ہے ٹھیک ہے پھر جو کرن المنازل ہے یہ تائف کے بعد ہے تائف کے بعد ہے ریاض کا جو راستہ ہے مدینہ منورہ کا اس کا ایک راستہ تائف سے ہو کر بھی آتا ہے آپ صحیح رہتے ریاض سے یا دمام سے اس طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ وایا تائف آئیں گے تو کرن راستے نہیں آتا آدیش میں جو بیان کیا گیا کہ نجد کی میکات یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرانا راستہ بھی یہیں سے تھا تو وہ لوگ یہاں سے آئیں گے اور یہ سب سے نزدیکی میکات ہے جی بالکل بہت کریے مکہ مکرمہ کی سب سے نزدیکی میکات ہے اور پچہتر کلو میٹر اس کا ایریا بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے 75 کلومیٹر قریب ہے یہ پھر ہے یلم یہ لملم جو ہے وہ بالکل نیچے بالکل باٹم میں جو تکن بنا ہوا ہے یعنی اوپر ہم گئے تھے تو مدینہ منورہ کا ایریا تھا سب سے نیچے آ جائیں ٹھیک ہے تو سب سے نیچے جو ہے وہ لملم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ لملم جو ہے یہ اہل یمن کی پاک ہند والوں کی یہ مقات ہے ٹھیک ہے اب یہ پانچ مقاتوں کے دائرے واضح ہو گئے ٹھیک ہے مدینہ منورہ جوفا ذات عرق قدل منازل اور لملم ٹھیک ہے ان پانچ ایریا کے جو بھی باہر رہتا ہے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گرین پٹی کے جو باہر رہتا ہے تو وہ جو ہے ہلی ہے یا تو افاقی ہے باہر رہتا ہے وہ افاقی ہے اور مکہ جو کعبہ مشرفہ بنا ہوا ہے کعبہ مشرفہ مکہ شہر میں ہے تو مکہ کا 20 بائیس پچیس کلو کا ایریا حرم ہے ٹھیک ہے اب اس حرم اور میکات کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں جیسے جدہ کے اندر رہتے ہیں یا جو لوگ عرفات کے قریب پہ ہی رہتے ہیں قریب قریب رہتے थीक ہیں थीक تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہلی کہلائیں گے حرم سے باہر ہیں اور کے اندر ہیں میکات کے اندر ہیں جو حرم کے اندر رہتے ہیں وہ مکی یا حرمی کہلائیں گے تو یہ تین طرح کے لوگ ہوئے تو اب دوسری بات بھلے اس کو ہٹا دیا ہم نے بات امید ہے کہ ناظرین نے آج ماشاءاللہ اس میپ کے ذریعے بھی اس کو سمجھا ہوگا کہ کس طرح میکات کہاں کہاں ہے کہاں سے آنے والوں کے لیے اب اگر ہم جہاز پر گستو کریں تھوڑا سا ڈسپلے کیجیے گا دوبارہ ڈسپلے کیجیے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی جہاز براہ راست جو ہے وہ سوائے جدہ کے جی مکات کے ٹھیک ہے جدہ جو فلیٹ جائے گی وہ میکات کے اندر اترے گی ٹھیک ہے تو جدہ پہنچنے سے جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ مکات آ گیا ہے اس سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے ٹھیک ہے مدینہ منورہ جو براہ راست جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ جانے والے جو براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے بغیر احرام کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جانا بھی بغیر احرام کے پابندیاں نہیں کر سکتی کچھ ایسا کئی بار ہوا مفتی صاحب کہ ہمارے اسلامی بھائی ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں یا مدنی چل کے ناظرین غور کر لیں کئی حاجیوں کی چونکہ اب براہ راست مدینہ منورہ فلائٹ بھی ہوتی ہے تو وہاں اپنے احرام بان کے نہیں جانا ہے کئی حاجی ایئرپورٹ پر آئے ہمارے اسلامی بہن نے پوچھا آپ کی فلائٹ کہاں ہے کہاں مدینہ منورہ اور وہ احرام باندھ کر آئے تھے اب آپ سوچیں اگر وہ نیت کر لیں تو مدیرہ مربرہ میں جو آٹھ نو دن رہنے وہ بھی آرام میں رہنے پڑیں گے جب تک مکہ پاک نہیں پہنچیں گے تو برائے کرم درہ غور سے آج کا سلسلہ دیکھیے گا کہ کب نیت کرنی ہے جی مفید صاحب کسی حد تک ہم نے بین کرنے کی کوشش کی کہ نیت کب کرنی ہے اب آپ اس پر آ جائیں جو اپنا وائف فلائٹ تھی تو وائف فلائٹ کے اندر کہیں بھی اتر جائے فلائٹ جدہ کے علاوہ کہیں بھی وایا کا مطلب یہ ہے کہ جدہ نہیں جا رہی وہ فلائٹ ہے وہ اگر فلائٹ ریاض بھی جا رہی ہے وہ بھی میکات کے باہر وہ بھی میکات کے باہر ہیں جب ریاست سے فلائی کرنے لگے گا جہاز ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ایران کی نیت کریں ٹھیک اچھا اس میں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی اعلان ہوگا نا جہاز سے جی پھر نیت کر لیں گے جی اس میں وہ بڑا گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ واقعی اعلان ہوتا ہے بلکہ تھوڑا پہلے بھی ہوتا ہے تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی حاجی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے گھر سے چلا ایئرپورٹ میں جناب اس کو گھنٹے لگے جہاز میں بیٹھا اب تھوڑی سکون والی سیٹ ملی اے سی بھی چل رہا ہے کھانا بھی کھا لیتا ہے تو اب بعض اوقات آ جاتی ہے نیند اعلان ہوتا ہے بعض اوقات عربی اور انگریزی میں ان کو کئی حاجیوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ میکاد گزر جاتی ہے جدہ ایئرپورٹ لینڈ ہو جاتا تو پتا اچھا جہاز اتر گیا تو بہتر یہی ہے کہ جہاز کے ٹیک آف ہونے کے بعد جہاز جب اڑ جائے ہموار ہو جائے اب آپ جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں لیکن یہ جہاز جدا جا رہا ہو تو دنیا کے کسی اور خطے سے ہوتے ہوئے جہاز جا رہا ہے تو جب جہاز جدہ کے لیے دوبارہ فلائی کرے اس وقت آپ نے نیت کر جدہ جدہ کے لیے جدا کے لیے یہ ہوگی پہلی چیز ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی نیت کیسے کی جائے جی ابھی تک ہماری یہ جی گفتگو چل رہی ہے ٹھیک ہے ہماری ہی گفتگو چل رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہو سکتے ہیں اسکرین پر امید نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے ان نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں احرام کے متعلق بہت مفید معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں جی نیت کیسے کرنی ہے دیکھا جائے گا کہ آپ حج کون سا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا اہم سوال ہے حج کی تین اقسام ہے ٹھیک ہے حج تمتو حج افراد اور حج کران حجِ کی سب سے افضل حج ہے اور یہ حج جو ہے عام طور پر وہ لوگ کر پاتے ہیں یعنی عملی طور پر ورنہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جو آخری کی فلائٹ میں جا رہے ہوں مثال کے طور پر کسی کی چار پانچ تاریخ کو فلائٹ ہے ذیل حجا کی تو ان کے لئے بڑی آسانی ہوتی ہے یا جو لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے آخری کی تاریخوں میں اور اب وہاں سے آنا ہے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے حج کران میں یہ ہوتا ہے کہ جو احرام باندھا ہے وہ دس ذیل حجا تک نہیں کھول سکتے ٹھیک ہے قربانی کرنے کے بعد حلق کرنے کے بعد ہی وہ احرام کھلے گا ٹھیک ہے حج کیران کے اندر ایک زائر جا کر سب سے پہلے عمرہ کرے گا عمرہ کرنے کے باوجود وہ احرام میں رہے گا ٹھیک ہے پھر وہ بکیا دن گزارنے کے بعد مینا کو روانہ ہوگا اور بکیا مناسب ادا کرے گا تو حج کران میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے اور دونوں ایک ہی احرام ہیں تو چونکہ اتنے دن تک احرام کو کی پابندیوں کو ادا کرنا مشقت برداشت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اگر دم آئے تو دم بھی ڈبل ہوں گے اچھا ثاب بھی زیادہ ہے تو جرمانہ بھی ڈبل ہے اچھا یہ دم ڈبل ہے تو کیا سب بھی ڈبل ہوں گے سب کے بارے میں تو ایک ہی لکھا ہے کتابوں میں اس طرح کوئی اس کی تطبیق نہیں ہے بڑا نہیں میں نے اس کے بارے میں کہ کے ڈبل ہوں گے انشاءاللہ اب حجت تمتو ٹھیک تمتو وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے یعنی حجت تمتو بھی سمجھیں کہ پہلے عمرہ ہوگا جو احرام باندھیں گے وہ عمرے کی نیت سے باندھیں گے اور عمرہ کرنے کے بعد یعنی عمرہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے گئے طواف کیا طواف کرنے کے بعد صحیح کی صحیح کرنے کے بعد حلق کروایا اور احرام کھول دیا اب حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا اب وہ جس طرح عام سلے لباس پہنے گا تمام ارکان کرے گا جب تک کہ آٹھویں تاریخ کو مینا کے لیے روانہ نہیں ہو جاتا پھر وہ جب مینا کے لیے روانہ ہونے لگے گا تو دوبارہ احرام باندھے گا وہ احرام اس کا حج کا احرام ہوگا تو یہ ہے حج تمتو تیسرا جو حج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حج افراد حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا احرام باندھا اور اسی احرام کے اندر براہ راست حج کرنا ہے عمرہ کرنا اس میں نہیں ہے یہ حج ہے بطور خاص تو سمجھیں کہ ان معنی میں کہ وہ لوگ کوئی اور قسم نہیں کر سکتے جو لوگ میکات کے اندر رہتے ہیں ٹھیک جنہیں ہم نے وہ ہلی کہا تھا اس میں مکی بھی ہیں حرم میں رہنے والے بھی اور حرم سے باہر اور میکات کے اندر رہنے والے تمتو نہیں کر سکتے یہ حجے تمتو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے پھر یہ حجے افراد ہی کر سکیں گے کران حجے افراد ہی ان کے لیے دم دینا ہوگا اور بہت اگنا بھی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکات کے باہر رہنے والے جیسے ہم لوگ ہیں ہم تینوں حج کر سکتے ہیں مفتی صاحب یہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب باہر والے حجے افراد نہیں کر سکتے کافی غلط فہمی پائی ठीक جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کر سکتے ہیں ہمارا دال عصمت کا لکھا فتوا اس میں موجود ہے اور بعض ایسے ایام آتے ہیں مطلب ایسی مجبوریاں آتی ہیں کہ حجے افراد کرنا چاہیے مثال کے طور پر خواتین کی فلائٹ ہیں اور ایسے موقع پر فلائٹ ہیں کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو پائیں گی عمرہ کرنے کے لیے مطاف میں جانا پڑے گا اور جب ناپاکی کے ایام میں ہیں اور اتنا وقت نہیں کہ حج سے پہلے پاکی کے ایام مل جائیں پاکی کے ایام مل جائیں اور وہ عمرہ کر سکیں تو پھر حجی افراد کر لیں گے خواتین اسی طرح ایک اور مفید صاحب ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے رہنمائی کی ان حاجیوں کے لیے جن کی لاسٹ فلائٹ ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہوا تھا تو یہ جب پتہ چلا تو بہت زبردست آسانی ہو گئی ایک خاتون بزرگ ساتھی ہمارے تو وہ کافی بڑی عمر کی تھی تو اب ان کو آخری دنوں میں یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی کی پانچ ذوالحجہ کو فلائٹ ہے چار کو فلائٹ ہے تو پورا حرم جیم پیک ہوگا مکہ پاک میں رش ہی رش کیونکہ سارے حاجی تقریباً آ جاتے ہیں اب کرنے والا نوجوان ہے تو وہ تو کران کی نیت کر لے کیونکہ چار پانچ دن ہی احرام اس کا زیادہ رہے گا لیکن اب وہ بزرگ خاتون ساتھ تھی تو افراد کا جو مشورہ مل گیا جی افراد تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس رش میں ان کو تواف اور صحیح نہیں کرنی پڑی ڈائریکٹ وہ منا چلی گئی اور اب حج کے بعد ایک بار تواف زیادہ اور صحیح کے معاملات کرنے پڑے جی ہاں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> جی <تصفح> جی <تصفح> بڑوں کے لیے بھی فائدہ بہت تو ہم اس بات کو لے کر چلے تھے کہ نیت کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک تو اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے ٹھیک ہے کہ میں میکاس سے باہر رہنے والا ہوں میں ہل کے اندر رہنے والا ہوں یا ہرم کے اندر رہنے والا ہوں حل اور حرم کا اس... یہاں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے تو حل اور حرم والے حج افراد کی نیت کریں گے ٹھیک ہے انہیں حج تمتو یا حج کران کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے میکات کے باہر رہنے والے تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس قسم کا بھی وہ حج کر رہے ہوں اپنی نیت کے اندر اس کو سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے ورنہ بہت ساری اگلات ہو سکتی ہیں ٹھیک مثال کے طور پر اگر تمتو کا ارادہ ہے ٹھیک ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ تمتو کی نیت <تصفح> عمرے کی نیت کریں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یوں کہیں گے اللہ انی ارید العمراتا فیسر حالی و تقبل ہا منی نویت العمراتا وہ آہرم تو بہا مخل اللہ تعالی اب یہاں کہیں بھی حج کی نیت نہیں ہے پاکو ہند سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں لیکن اگر وہ اس احرام پر حج کی نیت کر لیتے ہیں یعنی انہوں نے کرنا عمرہ ہے احرام کھول دینا ہے حج کا احرام تو بعد میں ماننا ہے हुँ. اگر وہ اس موقع پر حج کی نیت کر لیتے ہیں تو بہت دقتوں کے شکار ہو وہ حج افراد ہو جائے گا مسئلہ یہ کہ حج افراد کر لیں تو اچھی بات ہے हुँ. کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جا کر احرام کھول دیا سارے حجیوں کو دیکھتے ہیں سب نے احرام کھول دیا تو خود بھی کھول دیتے ہیں تو پھر وہ مسائل شروع ہو گئے ایسے مسائل شروع ہوں گے دی کہ دی ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا نکلے کو بھی پڑے گا یعنی میں تھوڑا <تصفح> سا مزید مفتی صاحب کی بات کو پھر دہرائی کی نیت سے کہ تین قسم کے حج ہیں یاد کرنا ہے ہم نے رفیق الحرمین بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ہمیں اس کی حج افراد حج تمتو حج کران یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو میکات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ فقط ایک حج کر سکتے ہیں اور وہ ہے حج افراد میکات کے باہر رہنے والے آفاقی جو وہ تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں حج افراد حج تمتو حج کران مگر مفتی صاحب نے یہ سمجھایا کہ صرف حج کی نیت کی جائے گی تو وہ حج افراد کے لیے ہوگی صرف عمرے کی نیت کی جائے گی تو وہ احرام باندھتے وقت تو وہ حج تمتو کی ہوگی اور حج اور عمرے کی نیت کی جائے گی تو وہ حج کران کی نیت ہوگی مفتی صاحب اس کی اسی وجہ سے بڑے بڑے, بڑے بار کئی لوگوں سے مکہ پاک میں ملاقات ہوئی جہاز میں ملاقات ہوئی جدہ ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سا حج کیا ہے تو کہتے ہیں کہ حج کون سا کیا ہوتا ہے بھائی ہم نے حج کی نیت کی ہے بس ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے تو حج کی نیت کی ہے اور اب حج کی نیت جس طرح آپ نے کہا تیس دن پہلے جا رہے ہیں اور حج ہی کی نیت سے جا رہے ہیں احرام باندھتے ملک حج ہی کی نیت کی تو یہ تو پھر حج افراد کی نیت ہو گئی اور اب حج افراد کی نیت ہو گئی تو عمرہ کر کے احرام کیسے کھولیں گے हुँ. تو یہ سیکھنا کتنا اہم ہے بالکل یعنی اہم. اپنے حج کا تعین کرنا ابھی حیثیت کا تعین کا وہ ہے مطلب گنجائش نکل سکتی ہے جی کہ یہ پتا تھا کہ یہ سب لوگ عمرہ کریں گے اور میں بھی عمرہ کروں گا نیت کرتے تو یہی ذہن تھی عمرہ کروں گا لیکن یہ نہیں پتا کہ حج کون سا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ یہ سروس یعنی حج کی تربیت لی یہ بتایا سکھانے والے نے کہ جا کے عمرہ کرنا احرام کھول دینا ذہن میں وہی حج ہے لیکن زبان سے ادا کرتے وقت یا نیت کرتے وقت حج کی نیت کرنی ہم نے وہ جو گفتگو کی تھی کہ مدینہ منورہ سے آنے والے جوفا پر احرام باندھ سکتے ہیں نہیں مفتے فضیل صاحب کا میسج آیا اس پر جی کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو اس کی صورت ملے گی یا نہیں ملے گی ٹھیک ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھی نیت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ علماء کرام کی برکتیں سلسلہ بھی ہمارے مفتیان اکرام مزید دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈبل چیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کالز کی طرف چلتے ہیں پھر آتے ہیں دوبارہ صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر میں انڈیا ناگپور سے شیخ محبوب بات کر رہا ہوں ہم نے ایک ٹور سے گئے تھے ہم عمر سے بھی مگر ٹور والے نے ہم سے کہا تھا کہ ہم پہلے مدینہ جائیں گے اس کے بعد میں مکہ جائیں گے اگر ہم کو بامبے سے فلائٹ لے کے ہم جدہ گئے اور جدہ سے پھر مدینہ آئے مدینہ سے زو حلیفہ لے کے احرام باندھے پھر مکہ آئے تو یعنی ہم بمبئی سے جو مکہ آئے بغیر احرام کے کیا وہیں سے پھر ہم ایئرپورٹ سے ہی مدینہ شریف چلے گئے مطلب ہم نے احرام باندھے نہیں تھے اور احرام مدینہ سے جب واپسی ہوئی ہے بھری زو حلیفہ میں وہاں سے, سے رام بن مکہ ہے یہ جانا یہ معلوم کرنا ہے اللہ بڑا انٹرسٹنگ کوششن ہے اور تاجپور والے ماشاءاللہ کنٹینیو کال کر رہے ہیں دیکھتے ہیں دوسرے ہند والے شہر والے کیا کرتے ہیں اگلی کال کی طرف سنتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم بس السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے نور کا نوزنی ہے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہے اگر کسی شخص کو دورہ پڑ گیا پاگل پن کا اب اس احرام کی حالت میں اپنے بار بھی نوٹ ڈالے لوگوں کو بھی زخمی کر دیا تو اس کے اوپر کیا شریعت کے کی احکام لگیں گے اس کے بارے میں جواب فرما دیجیے جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات اللہ و رحمۃ اللہ وبرکات بہت شکریہ آپ نے کال کیا حویلی لکھاں سے جی مفتی صاحب یہ واقعی ہمارے یہاں بھی بعض ایسا ہوتا ہے کہ جانا پہلے مدینہ منورہ ہے مگر ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ نہیں ملتی تو لینڈ جدہ ایئرپورٹ پہ کرتے ہیں لیکن چلے مدینہ منورہ جاتے ہیں اب کیا کریں گے احرام میکات سے باہر رہنے والا جی اگر میکات میں داخل ہو رہا ہے مکہ جانے کے ارادے سے ٹھیک ہے خواہ مقصد کوئی بھی ہو خواہ وہ تاجر ہو اچھا بزنس میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہو اچھا وہ میکات کے باہر سے جا رہا ہے مکہ کے لیے ٹھیک ہے تو احرام شرط ہے ٹھیک اگر وہ جا رہا ہے میقات کے اندر تو آیا لیکن اس کا کسد ہے مکہ کے علاوہ کہیں اور جانا ٹھیک ہے جیسے اس نے جدہ ہی جانا ہے ٹھیک ہے جدہ کا رہنے والا ہے وہاں اس کی نوکری ہے میکات کے باہر سے آیا اور جدہ آ گیا मिका... وہی دو, دو سرکل کراس نہیں کیے ایک سرکل کراس کیا ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا ہرم میں داخل نہیں جدہ آ گیا ٹھیک ہے یا وہ جدہ سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ چلا گیا تو اس کا جو قصد اور نیت ہے وہ براہ راست میکات سے گزرتے ہوئے مکے جانے کی نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں اور جانے کی ہے تو اس لیے احرام ضروری نہیں ہے انہوں نے جو کیا وہ درست کیا ٹھیک کیا آپ کے ٹور والے نے مدینہ منورہ سے اب احرام باندھ کے مکہ پاک جو ہے وہ ٹھیک کیا اچھا ہم یہ لے کر چل رہے تھے مسئلہ کہ یہ تین جو اقسام حج کی حج افراد تمتو اور حج کران تو ان کا تائین پہلے کر لیا جائے ٹھیک ہے اب اس نے نیت کرنی ہے نیت میں تمتو میں جو ہے وہ صرف عمرے کی نیت ہوگی افراد کی جو نیت ہوگی وہ صرف حج کی نیت ہوگی اور جو کران کی نیت ہوگی وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوگی عربی الفاظ بما ترجمہ کے رفیق الحرمین میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب نیت کرنے کے مراحل پورے ہو گئے ٹھیک ہے اس نے تعین بھی کر لیا اپنی حیثیت کا کہ میں نے جانا کہاں سے میں آفاقی ہوں حج کون سا کر رہا ہے اس کا بھی تعین کر لیا اور <coughs> مثال کے طور پر تمتو ہے تو اس نے صرف عمرہ کرنا ہے <coughs> اب اس نے نیت عمرے کی کرنی ہے ٹھیک <coughs> <coughs> اب بات آ جاتی ہے ہم نے پہلے بیان کیا کہ نیت کرے گا کہاں جہاز فلائی کر جائے گا پھر نیت کرے تاخیر نہ کرے انسمنٹ کا انتظار نہ کرے نیت کر لے نیت کرتے کے ساتھ ہی بلند آواز سے لبے کہنا ہے आشार مرد आشार کے لیے ٹھیک ہے عورت اتنی آواز سے کہ خود سن لے ٹھیک ہے یہ دوسرا حصہ ہے نیت کا ٹھیک ہے پہلا یہ کہ میں حج کے ارادے سے نکل رہا ہوں میں عمرے کے ارادے سے نکل رہا ہوں ٹھیک ہے یا میں حج اور عمرے کے ارادے سے نکل رہا, رہا ہوں. نیت کر لی نیت ٹھیک نیت ہی کا جز ہے کہنا اچھا یہاں تھوڑا سا بریک کروں گا نیت جو ہے اب عربی میں لکھی ہوئی جیسے آپ نے رفیق حرمین کا حوالہ دیا لیکن اگر کسی کو عربی پڑھنا ہی نہیں آتی تو کیا وہ دل میں بھی یہ نیت کر سکتا ہے یا زبان سے کر سکتا ہے اپنی مادری زبان میں دل میں کرنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے لیکن زبان سے دوہارا لیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کسی بھی زبان میں بھی کر سکتا ہے کسی بھی زبان میں سیکھ سکتا ہے آپ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا تلبیا پڑھنا لیکن یہ تو عربی میں پڑھنی ہے کہ یاد کرنی چاہیے مطلب کہ یہ سمجھیے کہ یہ تو وہ ذکر ہے آئے آئے جو اسی سفر میں ہوتا کیا ہے, ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور واقعی وہی بات جو, جو شروع میں کی تھی احرام باندھنے کا اپنا لطف اور اس کو پہن کے جو تلبیہ پڑھنے کا لا لا شریک ان والنعمت شریک پڑنے یہ جو احرام پہن کر نبیگ پڑھیں گے اور پھر اس شعر کو یاد کریں گے صحیح مانا جبھی سمجھ آتا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر رشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا زما... زبا پہ لبے کی سدائیں زفرشتا ارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبا پہ کس کا نام آیا اللہ تعالی ہم سب کو یہ سلسلہ کرتے کرتے یقین کریں وہ مناظر یاد آتے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہو سکتا ہے کئی اور ناظرین جو اس وقت گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے ان کی آنکھوں میں اشک آ گئے ہوں گے اور دل تڑپ گئے ہوں گے وہ مناظر جو یہ دیکھ آئے ہیں وہ بھی مچل رہے ہوں گے جو دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً ان کی بھی التجائے ہوں گی نہ جانے کہاں کہاں جلد. ہمیں مدینہ منورہ سے بھی میسج آیا ہمیں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے تو آپ جو مدینہ منورہ میں دیکھنے والے ہیں آپ بھی ہو سکتا ہے مکہ پاک میں اسلام میں دیکھ رہے ہو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے اسی سال ہو جائے زہر نصیب ورنہ ہمیں اگلے سال ہر سال مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب میں نیت کہتے ہی تلبیہ کہہ لیا اب یہ حالت احرام میں آ گیا ٹھیک اب جتنی بھی پابندیاں ہیں ان پر عمل کرنا ان کو پورا کرنا اس کے لئے ضروری ہو گیا اب پابندیاں کیا ہوتی ہیں اس پر ہم اگلے سلسلے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے ٹھیک ہے کہ حج کی پابندیاں کیا ہیں نہ پوری کی جائیں بعض ایسی پابندیاں ہوتی ہیں جو آدھی پوری کی جاتی ہیں آدھی نہیں کی جاتی ٹھیک تو اس وقت کیا احتامات ہوں گے اور کیا نہیں احرام کے مکروہات میں کن چیزوں سے بچنا ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ مزید اب ہم نیت پر کچھ اور پہلو ٹھیک مثال کے طور پر سات بچے ہیں یہ کس طرح نیت کریں گے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے فقہ نے لکھا کہ اگر یہ بچے نہ سمجھ ہیں تو ان کا جو ولی ہے وہی ان کی نیت کرے گا ٹھیک ان کا نیت کرنا متبر نہ ہوگا ٹھیک اگر سمجھدار ہیں ممیز ہیں تو پھر وہ خود اپنی نیت کریں گے والدین ان کی تعلیم کریں تربیت کریں ان کی انہیں سکھلائیں کہ جناب آپ نے اس موقع پر یہ کہنا ہے ٹھیک ہے یہ نیت کرنی بیٹا یہ الفاظ کہو جو ہوں, وہ بچے دہرائیں طلبیہ دہرائیں تو بچے تلبیہ دہرائیں تو, <coughs> <coughs> تو سمجھدار بچے کے تمام افعال اس نے خود نہیں کرنے سمجھدار بچتا, بچہ خود کرے گا اور بچہ جو ہے وہ اس کو آرام بھی پہنایا جائے یعنی چادریں بھی پہنائی جائیں ٹھیک ہے اور جو بھی حد کی ضروری چیزیں تمام کروانے کی کوشش کی جائے کسی موقع پر کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو اس پر نہ کوئی دم ہے نہ کوئی کفوارہ ہے بچے پر کوئی کفوارہ نہیں اب بچوں کو دیکھا مفتی صاحب وہ لاسٹک ڈال دیتے ہیں آرام کے اندر وہ سنبھال نہیں پاتا تو اس کے ایرام میں جو لاسٹک ڈال دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سی دیتے ہیں ایسی چیزیں تو وہ پھر یہ دم تو نہیں ہوگا دم تو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو طریقہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نارملی وہ پھر نہیں سنبھال پاتا اس کے لیے تو جیسے وہ دوہرا بھی نہیں پائے گا تو جب چھوٹا بچہ ہے اس کو تو میرا خیال ہے کیونکہ بہت چھوٹے ہوتے ان کو پیمپر بھی ماننا پڑتا ہے تو جیسے چھوٹے بچوں کو لے جانا چاہیے مشورہ کیا ہے آپ کا اس سفر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں پھر کا سنبھالنا بھی بڑا کیفیت پر ہے اگر کسی کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا بگڑ ہی جائے گا ٹھیک پھر یہ کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے اچ پر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بڑا ہی احساس نے سمجھے کہ پہلو ہے اچھا یہاں کی غلطیاں پھر سبلنے میں نہیں آتی تو انہوں نے اب دیکھا جائے گا کہ دوسرے کی طرف سے جانے والے کون سا حج کر رہے ہیں حج بدل کی بھی دو قسمیں ہیں صحیح ایک حج بدل وہ ہوتا ہے جو نفلی حج کے طور پر کیا جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس پر حج فرض تھا ہی نہیں اب وہ کوئی کسی کو اپنے والد کی طرف سے بھیج رہا ہے صحیح, صحیح تو یہ نفلی حج ہے اچھا یہ حج بدل نہیں ہے مطلب حج بدل کی جو شرائط اور جو کڑی شرائط ہوتی ہیں اور جو تقاضے ہوتے ہیں ان کا یہاں پورا کرنا ضروری ہو ایسا نہیں ہے لیکن اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ نفل جو صورت ہے یہ چاہے تو اس وقت تلبیہ یوں پڑے کہ میں فلاں کی حج کی نیت کرتا ہوں اور اے اللہ فلاں کی طرف سے قبول فرماؤں ٹھیک جس کی طرف سے کر رہا ہے چاہے تو اس کی طرف سے ہی کر لے <تصفح> اور تمام مواقع پر یہی التظام رکھے ٹھیک ہے اور دوسری جو صورت ہے اچھا نفلی میں یہ ہے چاہے تو یہ برائے راست اس کی طرف سے کر رہا ہوں کہنا ضروری نہیں ہے پورا حج کرنے کے بعد اس کا ثواب بسال کر دے ٹھیک ہے ملا علی کاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مناسب کے اندر کہ افضل یہ ہے نفلی صورت میں حج کرنے کے بعد اس کا ثواب کر دے صحیح کیونکہ نفلی صورت میں عبادت کی جائے گی تو ثواب حاصل ہوگا اور وہ سواب سال ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نفلی حج میں اپنے اپنے والدین کے لیے انسان کرتا ہے جو اب اگر والدین پہ فرض نہیں تھا تو پہلے حج پورا کر لے پورا کو بھیجتا ہے تو وہ پورا کر لے اور پھر ثواب ان کو بھیج دے لیکن حج بدل میں تو پھر ان کی طرف سے لب بھی کہی جائے گی حج بدل جو ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر کسی پر حج فرض ہے مثال کے طور پر وہ خاتون ہے اس پر حج فرض ہے اس کا محرم نہیں ہے یا اور ایسی صورت ہے کہ کسی پر حج فرض ہے اس نے وسیعت کی یا وہ کسی کو بڑھاپے کی وجہ سے بھیج رہا ہے تو اب یہ ہے حج بدل لازم کی صورت ٹھیک ہے اب اس میں لازمی طور پر جس کی طرف سے گیا ہے اس کی طرف سے کہنا ہے اے اللہ میں نیت کرتا ہوں فلاں کی اور یہ فلاں کی طرف سے قبول فرما اللہ, اللہ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ عمرہ کرتے ہیں عمرے کے اندر کہتے ہیں میں عمرہ کرتا ہوں اے اللہ میرے طرف سے قبول فرما اور وہاں جا کر جب دوسرا احرام مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حج کرتا ہوں فلاں کے طرف سے قبول فرما صحیح تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے جو حجے بدل کے لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے عمرے کی نیت سے ہی پہلی نیت میں ہی جو ہے نام ان کا نام لینا ہے یہ ضروری ہے اب اس کی تفصیل امیر علیہ سنت है है। نے رفیق الحرمین میں حجے بدل کے باب میں بھی لکھی اور حجے بدل والا نیت کیسے کرے گا اس کی تفصیل بھی موجود ہے جی مفتی اچھا پھر اب لبے کیسے وقت کان کی نیت کی ہے تو کھیک ہے افراد کی کی ہے تو افراد اور پھر یہ کہ کچھ بھی نیت نہیں کی اچھا لبے کہتے وقت کران کی نیت کی تو کران ہے افراد کی کی تو افراد زبان سے نہ کہا ٹھیک حج کے ارادے سے گیا احرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی احرام باندھ لیا نیت بھی کر لی کہ میں نیت باندھتا ہوں احرام میں آتا ہوں کون سا ہے عمرہ کر رہا ہوں یا حج کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو حج ہے ٹھیک ہے اگر نیت کچھ نہ تھی تو جب تک طواف نہ کیا تو اسے اختیار ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ واضح ہوا یہ دوبارہ یہ سمجھ یہ آیا کہ اگر اس نے نیت کر لی کہ میں احرام آرام بات میں ہم نے دوبارہ بارش ریس سے مسئلہ ہے مسئلہ نمبر بارہ سہل بھی کر دیا لبیک کہتے وقت نیت ہے کان کی ٹھیک ہے تو کران ہے ٹھیک ہے افراد کی کی تو افراد ٹھیک ہے اگرچہ زبان سے نہ کہا مطلب دل میں نیت ہے ٹھیک ہے اور احرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی مطلب کون سا قسم کا کون سے قسم کا حج ہے احرام کی نیت تو کر رہا ہے احرام حج کون رہا سا رہا یہ نہیں یاد رہا تو پھر لکھا ہے کہ یہ حج ہے یعنی حج افراد ہو گیا حج افراد ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ نیت اس نے کر لی مطلق نیت کی ٹھیک ہے بھائی میں احرام کی نیت کرتا ہوں تو جب تک طواف شروع نہیں کر لیتا اپنی نیت کو متعین کر سکتا ہے اب میں نے کون سا حج کر رہا ہے میں عمرہ کر رہا ہوں یا میں حج کا مطلب کہ مناسب ادا کر رہا ہوں یہ ایک صورت پائی گئی کہ مطلق نیت کی اور وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد یاد آتا ہے تو تواف شروع کرنے سے پہلے پہلے ٹھیک نیت کو متعین کر سکتا ہے اس موضوع پہ مزید مدری پھول لیں گے کچھ کالز لیتے ہیں آئیے دیکھیں ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو صل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت اللہ علیہ وسلم आड़ी आड़ी आड़ी و رحمتہ اللہ بولنا رہا ہوں تاعرے تو ہم کو بات کرنا ہے عمرہ کے لیے یہاں سے ہم ہمر سے ہیرم باندھے اس کے بعد ہم جائیں مکے کے اندر تو وہاں درد جی سے طواف با... کر لیے تو اس کے بعد جیسے ہیرم کھل گیا نہیں کرے حی... سوا... یہ صحیح مروہ ہے یعنی نہیں دوڑے تو اس کے بعد ہیرم جیسے کھل جائے تو اس کے بارے میں بتا دیجیے معلوم نہیں جی طائب سے گئے احرام کیا اور سعی کے بغیر احرام کھول دیا جی ضرور بتائیں گے اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نیاس ہے اور میں لاہور آپ کے پاس کھا رہا ہوں یہ آپ کا پروگرام لگا ہوا ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے نیا نیا آج یہ تو پسند کرنا ہے لیکن مجھے نا احرام کے اوپر تک پتہ نہیں ہے کہ کس طرح پاننا ہے پلیز ہی مجھ کو آ دیجیے گا احرام کس طرح باندھنا ہے اور حجے بدل کرنا ہے انشاءاللہ کیسے سیکھیں گے یہ بھی مفتی صاحب ہی بتائیں گے لیکن پہلے سوال کی طرف تائف سے آپ نے تائف کا تذکرہ کیا تائف سے کیا فرماتے ہیں دیکھیے صحیح کے حوالے سے مجھے مسئلہ مستر نہیں ہو رہا ہے سب جی میرے خیال سے یہ صحیح واجب ہے مفتی صاحب واجب, को ہے. को واجب, تو, करने واجب, करने واجب تو ہے جی. صحیح کی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح اس کے ذمہ باقی ہے ٹھیک ہے کرے گا پھر ٹھیک ہے اس کو کرنا ہوگی ٹھیک ہے لیکن صحیح کے لیے جو ہے وہ احرام اگر اس نے صحیح سے پہلے کھول دیا تو مجھے دم نہیں ہو جائے گا دم ہون... ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بات یہ کہ اس کو وہ وہاں کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا میرا خیال اس کو ہم روک لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اگلے سلسلے میں یہ کال سیو کر لیجیے گا تاکہ پھر ہم اس کال کو بھی چلا دیں گے جب مفتی صاحب مزید اس کو دیکھ لیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے مفتی صاحب ڈاؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں احرام تو شرط ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ آرام شرط ہوگا جی تو دوبارہ کس طرح صحیح کرے گا جی اس کے ڈیٹیل ہم بیان کر دیں گے جی اس کے بارے میں بعد میں بیان کریں گے اور جو دوسرا سوال تھا مفتی صاحب یہ اسلامی بھائی حجے بدل کرنے جا رہے ہیں احرام کس طرح باندھنا ہے مجھے نہیں پتا تربیتی اجتماع مجھے مجھے مجھے میں میں مدینہ سے جی رکھا جی گیا ہے ماشاء اللہ اور اس میں بطور خاص جو پریکٹیکل امور ہیں جی وہ سکھائے جائیں گے تو آپ کا اجتماع میرے پیارے بھائی حج بدل کرنا ہے واقعی مسائل بہت سارے سیکھ رہے ہیں چالیس دن کے لیے جا رہے ہیں ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سیکھنے کے لیے وقت نکالیے نہ صرف یہ والے اسلامی بھائی بلکہ وہ تمام اسلامی بھائی جو اس سال حج پر جا رہے ہیں چھ سات آٹھ سپٹمبر جمعرات آنے والی جمعرات اب تو چند ہی دن رہ گئے جمعرات اجتماع کے بعد سے ہی یعنی اجتماع ہی سے تربیت اجتماع شروع ہو جائے گا اتوار رات تک برقرار رہے گا روزانہ رات امیر اللہ سنت مدنی مذاکرے فرمائیں گے احرام باندھنے کا پریکٹیکل بھی ان شاء اللہ امیر علیہ سنت کروائیں گے پھر دن میں ہمارے مبلگین کے بیانات اراکین شعورہ کے مفتیان کرام کے بیانات اور اس کے علاوہ ہلکے لگیں گے تلبیہ جو لب کے بارے میں سن تلبیا بھی آپ کو یاد کرائی جائے گی بہت ساری دعائیں یاد کروائی جائیں گی بلکہ آپ یہاں آئیے گا تو چلیں حاجیوں کو ایک اور سجیشن دیتا چلو مشورہ دے دوں اپنا حج کے فارم کی فوٹو کاپی ضرور لائیے گا جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کے کاروان کی طرف سے کوئی کارڈ ملا ہوگا کوئی فارم ملا ہوگا تاکہ ہماری خواہش یہ ہے کیونکہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کی آمد متوقع ہے اب حاجی اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی کارڈ بنائیں گے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اندر جا سکیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوگا اور پھر اپنا احرام بھی ساتھ لائیے گا جی ہاں آپ کو آپ ہی کا احرام باندھ کر باندنا سکھایا جائے گا ان तो बहुत تو بہت کچھ سیکھنا ہے کہ تین دن بڑے پیارے گزریں گے اللہ نے چاہ تو مکہ اے پاک کی مدینہ طیبہ کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی ضرور تشریف لائیے گا جی ایک اور چیز بڑی اہم جی کہ لوگ حج پر جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے فرض حج کی نیت کی ہے آپ نے نفلی حج کیا ہے کیا کیا ہے تو کہتے ہیں بتائی ہی نہیں کیا کیا ہم نے تو جو لوگ حج فرض ادا کر رہے ہیں جی تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ نیت بھی نیت کرتے وقت شامل رکھیں کہ جو ہم پر حج فرض ہے ہم وہ حج کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نفلی حج کی نیت ہرگز ہرگز نہ کریں ٹھیک جن پر فرض ہے وہ نفل کیوں کریں گے ٹھیک ہے پہلے فرضی ادا کرنے ٹھیک ہے اگر کسی نے سراحت کے ساتھ اور تعین کے ساتھ کہ جناب میں نفلی حج ادا کر رہا ہوں اگرچہ اس پر حج فرض ہو وہ نفلی ہی ادا ہوگا اچھا فرض ادا نہیں ہوگا فرض ادا نہیں ہوگا صرف حج کر رہا ہوں یہ اگر کوئی مطلق حج کی نیت سے گیا ہے जी. تو پھر فرض حج ادا ہو جائے گا ٹھیک پھر ایک صورت اور ہوتی ہے کہ کوئی اور کسی کو بھیج رہا ہوتا ہے جی اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے مجھے تو کوئی اور بھیج رہا ہے जी. تو اصل جو ہے وہ چیز ہے استطاعت کسی بھی طریقے سے اس کو جانے کی مطلب توفیق مل گئی تو اب یہ فرض حج کی نیت کرے ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو مشکلات کا شکار ہو جائے گا مجھے ایک لطیفہ یاد آئی موسی صاحب وہ آپ نے کہا نا کہ کون سے حج کی نیت کرے اور بعض اوقات لوگ چونکہ سیکھتے نہیں ہیں تو ایک دو دوست جا رہے ہیں حج پر اور ایسا مطلب یہ وہ نہیں ہے کیونکہ واقعی واقعی ہوا ایسا واقعہ تو ایک دوست کو حج کران کرنا تھا اور دوسرے دوست کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کون سا کرنا ہے وہ تو جا ہی رہتا ہے حج کے لیے تو جس نے حجے کران کرنا تھا اس نے اپنے برابر والے دوست کو بھی حجے کران کی نیت کروا دی اب جب نیت ہو گئی تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اب اب عمرہ کریں گے تو احرام تو اتر جائے گا نا لیکن احرام نہیں اترنا کا کیوں برا حجے کران کیا ہے تو پھر مجھے بتانا تو تھا میں نے تو حجے کران کرنا ہی نہیں تھا اب وہ جناب دونوں دوستوں میں اچھی خاصی جو ہے نا وہ میٹھی لڑائی جس کو کہتے کہ یار مجھے پہلے آپ بولا میں نے تو نیت کرائی نے کر لی تو اب خود سیکھتے کچھ نہیں ہے جو اگلا کہہ رہا ہے وہ کروائی جا رہے ہیں تو بھائی پوچھے تو صحیح کون حج کی نیت ہو رہی ہے کیا ارادے ہو رہے ہیں پھر نیتوں کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں جی اسی طریقے سے اگر کسی نے یہ نیت کی کہ جناب میں فرض بھی ادا کر رہا ہوں نفل بھی ادا کر رہا ہوں हुँ. تو نفل ہوگا اچھا تو صرف فرض کو ہی متعین کر کر نیت کی جائے اہم بات ہے کہ اگر فرض حج پر جا رہے ہیں تو اس بات کی وضاحت مطلب نیت ہوگی کہ میں فرض بہت حج بہت, حج بہت, حج بہت, بہت زیادہ احتیاط کی بہت احتیاط اچھا یہ تو تھا پہلا حصہ جس, جس میں ہم نے نیتوں کے حوالے سے کچھ چیزہ چیزہ نکات بیان کیے اب ہے تلبیہ تلبیہ کے کچھ فضائل ارض کرتا چلوں हुँ. کہ سرکار دعالم صلی, اللہ, صلی اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دہنے بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈیلا ختم زمین تک ہے وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے, ہے سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھ سے آ کر کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیجیے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے اور اسی طریقے سے اور راویوں سے بھی الفاظ مروی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ راوی مروی کے لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے فرمایا ہاں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم علی اسرت ارشاد فرماتے ہیں کہ احرام والا جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ اس کے گناہ غائب ہو جاتے آئے آئے ہیں آئے سبحان اللہ اور سبحان ایسا اللہ ہو جاتا ہے جیسا اس دن پیدا ہوا کیا بات ایک بات بات اور حدیث, بات بات حدیث بات میں شاد ہوا جو صبح کو احرام باندھے شام تک تلبیہ پڑتا رہے اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے گویا اس کی مانے آج ہی جنا ہوں اور بہت ساری روایتیں ہیں تلبیہ کے حوالے سے تین چار اہم مسائل میں ارض کرتا ہوں نیت کے ساتھ ہی طلبیہ شروع ہوا ہے <تصفح> یعنی جی. وہ طلبیہ جس کے فضائل آئے ہیں ٹھیک ورنہ تو ایک شخص اگر آج بھی بطور وظیفہ کے طلبیہ کہتا ہے تو اسکار تو ہیں یہ نیکی کے الفاظ تو ہیں لیکن جو فضائل ہیں جو فضائل, فضائل ہیں باد. وہ نیت کے بعد ٹھیک طلبیہ کی ابتدا بھی ہے اور تلبیہ کا انتہا بھی ہے وقت ختم بھی ہو جاتا ہے ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں نہیں پڑھنا ٹھیک اور ایک ایسا وقت ہے جب اس کا وہ وقت ختم ہو گیا ٹھیک طلبیہ حالت حرام میں ہے حالت احرام میں ہے تو جو لوگ حجت تمتو کر رہے ہیں انہیں عمرے کے بعد احرام کھول دینا ہے جب احرام کھل جائے گا تو تلبیا بھی نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ احرام کھل جائے گا بلکہ جب وہ مسجد, مسجد الحرام پہنچیں گے طواف کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جو ہی وہ استعلام کریں گے ٹھیک حجر اسود سے اپنے طواف کی ابتدا کرنا چاہیں گے تلبیا کو ترک کر دیں گے اس سے پہلے پہلے طلبیہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب نیا ارام ماننا ہے حج کے لیے سمتوں والے جو ماندھیں گے آٹھ تاریخ کو یا سات کو تو پھر یہ ہے کہ یہ لوگ طلبیہ کہنا شروع کریں گے مینا میں طلبیہ کہنا ہے عرفات میں کہنا ہے اور رزلفا میں کہنا ہے پھر مینا آ جانا ہے رمی کے لیے جب پہلا پتھر نہیں پھینک دیا جاتا اس وقت تک تلبیہ ہے رمی سٹارٹ کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا اچھا اب حج کے کران والے یا افراد والے جو احرام کی حالت میں ہیں صحیح یہ لوگ جب طواف یا صحیح کریں گے تو تلبیہ نہیں کہیں گے اس کے علاوہ تلبیہ کہ جب تک وہ رمی نہیں کریں گے جب تک ان کی لبیک چلتی رہے گی لبیک چلتے رہیں گے اچھا پھر ایک مسئلہ اہم مسئلہ ہم چھوڑا ہے جی میں اس کی تھوڑی سی وزار جیشا اس کے بعد دوبارہ اس پر آتے ہیں جی ہم نے احرام پر گفتگو کی احرام کی نیت کیسے کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے ایک چیز رہ گئی کہ تمتو کرنے والے نے عمرے کا احرام باندھا اور کھول دیا اب دوبارہ احرام کب باندھے گا ٹھیک ہے دوبارہ حالت احرام میں اس نے آنا ہے آٹھ تاریخ کو چاہے تو سات کو آ جائے کافلے سات سے شروع ہو جاتے ہیں رات سے شروع شروع ہو جاتے ہیں اب تو یہ اپنے گھر سے ہی باندھ سکتا ہے مکہ پاک میں موجود ہے اور باندھ لے وہاں سے یہی سوال کہاں سے باندھے ٹھیک ہے उस مینا جانے سے پہلے باندھنا ہے کہاں سے باندھے افضل یہ ہے مسجد الحرام شریف سے باندھے ماشاء اللہ یہ نیت وہاں جا کے کرے وہاں جا کر کرے افضل یہ ہے پھر جو وہ ایرام کہاں سے مکہ میں رہنے والا جدہ میں رہنے والا نہیں مکہ مکے میں رہنے والا تو, تو مکے میں ہی باندھے گا وہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ مسجد سے جدہ میں رہنے والا کہاں سے باندھے جدہ میں رہنے والا یا میکات کے اندر رہنے والا اور ہل سے ہرم با... سے باہر رہنے والا جو ہلی ہے हुँ. وہ حرم کے باہر کسی بھی جگہ سے باندھ سکتا ہے لیکن ہرم میں آ کر نہیں باندھے گا مسجد عائشہ سے باندھ لے جدہ ہی سے باندھ لے حرم سے پہلے پہلے باندھے گا بہت اچھی آپ نے مزاح کی حدود حرم سے پہلے پہلے باندھا اچھا کی بات ہو رہی تھی کے آپ نے فضائل بیان کیے اسلامی بہنیں مطلب جب ان کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں یہ لبیک پڑھ سکتی ہیں لبیک جو ہے وہ ذکر ہے ان دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے لبیک کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ چیز کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک کہنے کی کیفیت کس کی طرح ہوتی تھی है है حدیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ ساط والس اس وقت تک تلبیہ کرتے رہے جب تک جمرہ اقبا کی رمی نہ کی ایک اور روایت میں یہ آیا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تلبیہ سنتا رہا یہاں تک کہ جمرہ اقبا کی رمی تک پس جیسے ہی انہوں نے کنتری پھینکی تلبیہ چھوڑ دیا پھر یہ بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ پڑھتے کیونکہ آپ علی سات والسلام نے سواریوں پر حج کیا اور مدینہ منورہ سے آپ چلے چار سو پچاس میٹر کا ایریا سفر میں رہا سات آٹھ دن تقریباً پر تو اس دوران تلبیہ کی کیفیتیں کیا رہیں اللہ تو اوپر چڑھتے ہوئے تلبیہ کہا گیا نیچے اترتے ہوئے تلبیہ کہا گیا تلبیہ کے تعلق سے حضرت ملا علی رفیق الحرمین میں بھی بڑے اچھے نکات بیان ہوئے ہیں اور قدر تفصیل کے ساتھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ تلبیہ کہنا کہاں سنت ہے تغیر احوال کے وقت کیا بات ہے تھوڑا آسان کرے گی جہاں بھی کچھ چینجنگ آ رہی ہے نا وہاں تلبیہ کہنا موقع ہے تبدیل ہو رہی ہے تو اس وقت بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے کھڑے تھے تو بیٹھ گئے جا رہے تھے کہ رش آ گیا حالت چینج ہو گئی رش ختم ہو گیا نمازوں کے بعد اسی طریقے سے اوپر چڑھتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے لوگ جمع ہو گئے تو یہ ہے کہ تغیر احوال یعنی جب جب کیفیات چینج ہوں تلبیہ کا کہنا موقع ہو جاتا ہے یعنی اس کا جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ تین بار پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا جب بھی پڑھنا ہے تین بار کم از کم پڑھا جائے اگر ایک تو کسی نے پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے ٹھیک فضیلت کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے اس کا مستحب ہونا موقع ہو جائے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ وقت جب چینج ہو رات آ گئی دن سے یا رات سے دن آ گیا تو اہتمام کے ساتھ تلبیہ کہا جائے اور تلبیہ کے بارے میں لکھا کہ تلبیہ کہاں کیوں جاتا ہے کیا بات حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی جینا و علی سلاۃ السلام نے جو لوگوں کو بلایا تھا دی تھی اور یہ باتیں ہمارے پیارے آکا علیہ سلاۃ السلام نے جو ہمیں بتائیں کہ تمہیں بلایا گیا ہے وہ سن کر ہم اس دعوت پر اللہ کے بارگاہ میں لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک اسی طریقے سے سو کر اٹھے تب بھی جو ہے وہ طلبیہ کا استحباب ہے تو یہ تلبیہ کے تعلق سے اللہ، اللہ، بھائیو گویا یہ حاضری لگانا ہے لبیک پڑھیں ضرور پڑھیں دل کھول کر پڑھیں مگر اس کے معنی اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں رفیق الحرمن میں اس کا ترجمہ موجود ہے لبا اک اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں یہ حاضری لگانا ہے اور یقین کریں احرام پہن کر لبیک کی صدایں بلند کرنے کا جو لطف ہے یہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس سفر پر جائے اللہ تعالیٰ حادث میں آتا دل دل ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان اتنی بلند نواز سے تلبیہ کہا کرتے تھے یا اتنی کثرت سے کہا کرتے تھے ان کے گلے بیٹھ گئے آوازیں بیٹھ گئی سلبیہ سلبیہ کہنے میں حاجی شرماتے ہیں آج کے نئی شرمانا چاہیے سلسلے کا وقت تو ختم ہو چکا ہے باتیں اتنی پیاری ہو رہی ہیں جی نہیں سلسلہ ختم کرنے کا بتایا جا رہا ہے دو کالز بھی ہیں کالس لے لیتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں پھر آپ اجازت چاہتے ہیں سلو علیہ حویف صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے سعودی عرب مدینہ سے میں بات کر رہا ہوں میری والدہ بہت ہو چکی ان کے لیے حاج کرنا ہے تو آج کی نیت کی جائے گی ماشاء اللہ تذکرہ مدینہ ہوا تو مدینہ منورہ سے کال آ گئی اگلی کال دے دیجیے بول رہا ہوں مراد آباد یو پی سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے عمرے کی نیت کری تو کیا عمرے میں قربانی کرنا واجب ہے عمرے میں قربانی کرنا واجب ہے جی ان آپ کو بتائیں یہ یو پی کی آواز سے یو پی سے کیا ہے یہ یو پی کی آواز سے ٹھیک ہے لے جا دے گا کام ہے کتنا عمدہ لے جائے جی بریل شیب بھی یو پی میں اردو بڑی اچھی ہے وہاں کے بولنے والے بڑا پیارا لے جائے کیا فرماتے والدہ کے لیے کال میں باقی ملکوں کی نسبت جی مفی صاحب اگر والدہ پر حج فرض نہیں تھا اور انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو ان کی طرف سے حج کرنا نفلی حج ہوگا اور نفلی حج پر ہم نے ارض کیا کہ زیادہ بہتر یہ کہ حج کر اس کا ثواب والدہ کو بخش دیا جائے یہ نیت جس طرح ایک عام حجی نیت کرتا ہے انہوں نے خود ایک حج کرنا ہے ٹھیک اس طریقے سے حج کریں اس کا ثواب بخش دیا اور نفلی حج تو والدین کے نام کرنے کی فضیلتیں بھی امیر علیہ سنت نے لکھا کہ دس حج کا ثواب اسے ملتا ہے تو جب نفلی حج کریں نا یعنی حج کر چکے ہیں فرض ادا ہو چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ حج والدین حسال سواب کے حسالے ثواب کے لیے کیا جائے اور یہ برکتیں حاصل کی جائے اور اگر والدہ پر حج فرض تھا تو پھر وہ جو آپ نے حج بدل کا طریقہ بتایا جو فرض تھا اور وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تمام ये چیزیں الگ مسئلہ ہے جی اور دوسری کال تھی یو پی سے عمرے میں قربانی عمرے میں قربانی نہیں ہوتی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو عمرے میں نہیں ہوتی لوگ جو ہے وہ رفیق العالمین پڑھ کر عمرہ کرنے جاتے ہیں بعد چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں جی رفیق المتمرین اسی لیے لکھی گئی ہے کہ وہ عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ کتاب ہے حج پر جانے والوں کے لیے یہ کتاب ہے صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ تو زیارت کیسے کروں میں جی عمرے میں توافظ زیادہ کیسے کروں بلکہ عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں مفتی صاحب ایک صاحب کو ایک بہت بڑھی عورت تھی وہ بلی اور کہتی ہے کہ مدینہ شریف میں چکر لگانے کی جگہ کہاں ہے تو اب وہ مکے سے مدینے پہنچے گا یہاں بھی کہیں طباف ہوتا ہوگا تو وہ ان لٹریسی ہے پڑھ کے جانا نہیں ہے سیکھ کے جانا نہیں اور وہاں جا کے پریشان ہونا ہے انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلے لے کر حاضر ہوتے ہیں آخری کال لیتے ہیں پھر سلسلے کو اختتام کرتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل میں طارف ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہاں مکہ سے باہر جا کے جب یعنی مدینہ پاک تو واپس آئیں گے تو عمرہ کریں گے یا پاکستان چھٹی جائیں گے تو اس کے لیے ہمارا کیا پاکستان کے رہنے والے انتظام کے لیے مکہ پاک سے بھی کال آ گئی کیا سوال تھا غالباً یہ پوچھ رہے تھے پاکستان آئیں گے جب چھٹی پر تو واپس جائیں گے تو عمرہ کریں گے مکہ جی مکہ رہے مکہ ست رہے ست سے کہہ رہے ہیں مدینہ جائیں گے مدینہ منورہ تب واپس مکہ اپنے گھر آئیں گے تب بھی عمرہ کریں گے یا پاکستان چھٹی پر جائیں گے تو واپس آئیں گے جب بھی عمرہ کریں گے دیکھیں جب مکہ جس نے پاکستان سے ہو کر دوبارہ مکہ جانا ہے اور اشہرے حج میں جانا ہے تو وہ اس کے لیے بہت دقت ہے اگر وہ فرض حج ادا کر چکا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج نہ کرے ٹھیک ہے حج نہ کرے ٹھیک ہے اب یہ احرام کے بغیر تو جا نہیں سکتا اور یہ جا رہا ہے ایک مہینہ پہلے مثال کے طور پر عید کی چھٹیوں پر آیا پندرہ دن گزارے اور اب مکہ جا رہا ہے ٹھیک ہے مکہ جا رہا ہے اور احرام میں رہ نہیں سکتا حج تک اس کا حل تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعین کرنا ضروری نہیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا یہ مکی ہے یہ افاقی ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ افاقی اس کو مان لیا جائے تب تو اس کے لیے سارے رخصتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ مکی ہے تو پھر وہ اس سال حج نہ کرے اگر حج فرض کیا ہے تو پھر اس کی مزید وضاحت ہوگی یا شاید وہ سوال بھیج دیں حج کر چکے ہوتے ہیں عموماً مکے شریف والے تو پھر اگر انہوں نے حج کر لیا ہے اور اب ان کو نفلی حج کرنا ہے اور ان دنوں میں عمرہ کریں گے تو پھر وہ حج نہیں کر سکیں گے دیکھیے تھوڑے سے پیچیدہ سورتحال ہوگا یہ یہ ہے کہ اس کی جو اکامت تھی وہ اقامت تو باطل ہو گئی وطن کے بعد, آنے کے بعد صحیح صحیح صحیح اب اقامت باطل ہو گئی اب یہ دوبارہ نئے سرے سے جائے گا تو اس کی اقامت, اقامت کی کیا حیثیت ہوگی اب کیا یہ متو کر سکتا ہے یا نہیں اگر بلد بلد تو مجھے مجھے یہ مثال کے طور پر رمضان سے شوال کا چاند نظر سے پہلے آیا تھا تو تم مسئلہ کافی حد تک کلیئر ہے ٹھیک ہے کہ کامت اس کی باطل ہو گئی تھی ٹھیک ہے نئے سرے سے جا رہا تو اجتمتو کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ شوال کے بعد آیا ہے تو پھر ذرا محرے غور صورت سے لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے شوال یا اشور حج کے عمرے کو نکال دیں نارمل مکہ شریف میں رہنے والا ہے وطن جب بھی آئے گا جب بھی واپس مکہ شریف جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے واپس مکہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تب بھی انہیں احرام مان اور ہوگا. عمرہ کرنا ہوگا میں نے کیا کہ مکہ مکاس سے باہر سے کسی بھی نیت سے جائے کسی بھی نیت سے جائے وہاں کا دا رہنے والا ہو گھر جائے یا ٹیکسی ڈرائیور ہو سواریوں کو چھوڑنے آئے یا کوئی تاجر و تجارت کے لیے آیا اور واپس جائے گا اسے احرام کی با حالت با میں جانا پڑے گا ہم کی حالت میں جانا ہوگا تو امید ہے مکے شریف کے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا سلسلے میں واقعی بہت سارے سوالات ابھی بھی تشنا اب رہ گئے ہوں گے اگلے جمعے کو اچھا ایک اگلی اتوار آپ نے نوٹ کی جی ایک تو ہمارے ہند کے جو احباب ہیں ان کی پیاس ہے اور لگن ہے جی دوسرا سرزمین عرب ارب سے جو ہے سوالات آئے ہیں مکہ مکرم مجھے اس بات کا احساس وہاں پہنچ کر ہوا جب میں حج کے لیے حاضر ہوا پہلے میں یہ سوچتا رہا کہ حج حج کے موضوع پر زیادہ تر کتابیں علماء ہرمین نے لکھی ہیں ٹھیک ہے علمائے ہرمین نے لکھی ملال کاری مکی ہیں ٹھیک ہے ابن حجر کی کتابیں وہ مکی ہیں بیر عمیق لکھنے والے مکی ہیں بڑی بڑی کتابیں حج کے موضوع پر لکھنے والے ہرمین میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے غلطی ہوئی تو امام صاحب سے پوچھ لیا ٹھیک ہے یا جو قریبی عالم ہے ان سے پوچھ لیا غلطی جہاں ہوئی اس کے بعد دیکھا کہ کون ہے اس سے پوچھ لیا یہ وہ عبادت ہے جو ہوتی ہی مکہ میں ठीक. اب غلطی جب ہوئی اور وہاں جا کے ادراک ہوا کہ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے تو پھر جو وہاں کے علماء سے پوچھا اور وہاں کے علماء نے پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں لکھیں تو واقعی ہمارے یہاں سے سوال لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بڑی آسان عبادت ہے جی نہیں یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کو مل رہی ہے اور وہ میں عرض کروں گا ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ اللہ دارالفتہ میں بھی ہوتے ہیں مدینہ الدینیا کے بھی آپ مشوروں میں کرم فرماتے ہیں کہ اہل ہل جو ہیں ان کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے یا ان کے لیے کوئی مدنی گلدستہ میرے لسنت سے ہم لیں واقعی ان کے مسائل ایسے ہیں جو کئی کتابوں میں نہیں ملتے بہت بڑے یونیک مسائل ہیں اچھا کئی علما بھی جو ہمارے حج پر جاتے ہیں کیونکہ وہ آفاقی ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہاں والوں کا حج کیسے ہوگا اس کے مسائل تو ہوتے ہیں بعضوقات وہاں کے رہنے والوں کے مسائل کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ بڑے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جناب جو کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل ہیں وہ ایک طرف اور جو یہاں رہنے والوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پر جو سفر کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں وہ اور جو غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے اگلی اتوار پھر ان دوپہر پونے دو بجے آکام میں حج لائیو لے کر حاضر اس کا کیا موضوع ہوگا احرام کی جو پابندی ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک آج تو ہم نے صرف نیت پر بات کی نا نیت بات کرنی کس طریقے سے کئی چیزوں سے بچنا ہے احرام میں اس پر بھی ہم بات کریں گے اگلی اتوار کو اور کل انشاءاللہ رات تقریباً ساڑھے نو بجے دارالفتا اہل سنت لائیو سلسلہ ہوگا اور اس کا موضوع والدین کے بچوں پر حقوق جو مجھے بتایا گیا ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے ریپیٹ کر دیجیے گا یہ سلسلے کا موضوع ہے اور کل رات ساڑھے نو بجے بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ ہوگا آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی یاد رکھنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم